اکثر صدق اللہ یہ صورت الماعیدہ کی آیت نمبر ایک سو دو ہے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اور آیت نمبر ایک سو ایک اور آیت نمبر ایک سو دو ان دونوں کا مضمون آپس میں بالکل ملا ہوا ہے گزشتہ اتوار آیت نمبر ایک سو ایک کی تشریح کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ سے اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ایسے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے جن کے جواب سے دل میں ناگواری پیدا ہو یا ایسے سوالات جن کا کوئی فائدہ نہ ہو فضول اور لایانی قسم کے سوالات یا ایسے سوالات جن میں تکلف اور تعمق پایا جاتا ہو جسے اردو میں کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا یا ایسے سوالات جن کا مقصد حصول علم نہ ہو اضافہ معلومات نہ ہو بلکہ مخاطب کو لاجواب کرنا یہ مقصد ہو تو اس قسم کے سوالات سے اللہ نے آیت نمبر 101 میں منع فرمایا مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے بہتر جماعت کوئی نہیں دیکھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن نے جو بتایا صرف تیرہ سوالات کی ہے قرآن نے تیرہ سوالات کا ذکر کیا ہے یس اللون کا علی شہر الحروم المحیض یس اللون کا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے ایام کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو تیرہ سوالات قرآن نے صرف ذکر کیے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ادب کی بنا پر صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو کوئی دیہاتی آئے اور وہ آپ سے بے تکلفی کے ساتھ سوالات کرے اور ہم جوابات سنیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو تو بہت زیادہ سوالات صحابہ اکرام نہیں کرتے تھے قرآن نے تیرہ سوالات ذکر کیے ممکن ہے کچھ اور سوالات بھی ہوں جو قرآن میں ذکر نہیں کیے لیکن حیث ابن عباس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے بال کی کھال نہیں اتارتے تھے لا یعنی قسم کے سوالات نہیں کرتے تھے اور جو مخلص لوگ تھے وہ ایسے سوالات نہیں کرتے تھے جن کے جواب سن کر دل کے اندر ناگواری پیدا ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے فص ال ذکری ان کن تم لاتا اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کر لیا کرو پوچھ لیا کرو اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ اسوال النصف العلم اچھا سوال جو ہے یہ آدھا علم ہوتا ہے اچھا سوال کرنا مناسب سوال کرنا یہ بھی علم کی دلیل ہے اور پھر جب اچھا سوال کیا جائے گا تو اس کے جواب میں جو کچھ بتایا جائے گا اس سے یقیناً علم میں اضافہ ہوگا تو مطلق سوالات کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ تنگ کرنے والے سوالات اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے سوالات بال کی کھال اتارنے والے سوالات فرضی اور تخیلاتی قسم کی باتوں کے بارے میں سوالات لا یعنی اور فضول قسم کے سوالات آج کل چونکہ اس چیز کو بڑا روای دیا جا رہا ہے کہ سوال کیے جائیں سوال کیا جائے بحث کی جائے تحقیق کی جائے تو ہم تو الحمد الحمدللہ الحمد ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہ ہمارے گھروں میں ہے نہ ہم دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس آزادانہ روش کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جب سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تو اللہ کے بارے میں سوالات اللہ کے نبی کے بارے میں سوالات ازواج متحرات کے بارے میں سوالات اسلامی فرائض کے بارے میں سوالات عقائد کے بارے میں سوالات عبادات کے بارے میں سوالات اور ایسے ایسے سوالات جن سے معاذ اللہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں حدیث کی نفی کرنا چاہتے ہیں اور علماء کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اور امت کے سوا چودہ سو سال کے نظریات کو ٹھکرانا چاہتے ہیں اس قسم کے سوالات پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھ ہی بتا رہے تھے کہ ایک عالم صاحب بیٹھے تھے اور ان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سوالات کر رہے تھے کہ میراث میں عورت کا آدھا حصہ کیوں ہے نزیاتی کیوں کی اللہ نے قرآن نے یہ ظلم کیوں کیا کہ آدھا حصہ رکھا ہے عورت انہوں نے جو کچھ جواب دینا تھا دیا لیکن اس پر بھی بحث یعنی وہ ان کو لاجواب کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ غلط ہے کہ عورت کا میراث میں آدھا حصہ رکھا گیا ہے تو بھائی اس قسم کے سوالات جس میں عقل کو رائے کو اپنی بات کو اللہ کی بات پر اللہ کے رسول کی بات پر صحابہ کی بات پر اور آئن اکرام کی بات پر غالب کرنا مقصد ہو یہ سوالات غلط ہیں ایمان خراب کرنے والے ہیں اس قسم کے سوالات سے اللہ نے اس آیت کریمہ میں منع کیا ہے یہ سب اس آیت کریمہ کے ذمن میں آتے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا علامہ شادبی کے حوالے سے رحمت اللہ علیہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ دس مواقع پر سوال کرنا یہ مکرو ہے آج جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی اس کا مضمون بھی پہلی آیت کریمہ سے جڑا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں فرمات قبص ال قبل کم بہ با کافرین اس قسم کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے کیے پھر وہ ان سے منکر ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ اما سابقہ نے فضول قسم کے سوالات سے اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل سر بنا لیا مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا اللہ کے نبی کی طرف رجوع کیا گیا کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا اور اس کی وجہ سے جھگڑا پڑ گیا ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قاتل کا پتہ چل جائے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے انہیں بتایا کہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان اللہ یا باقاعد گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کے ساتھ لگاؤ تو مقتول خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے اب وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا لیکن انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے کالد رب کے یوبئی ماہیا کالد رب کے یوبئی مالون کالد رب کے یوبئی جلنا ماہیا کہنے لگے اپنے رب کو بلاؤ اور اس سے پوچھو اس گائے کی عمر کیا ہو اس کی رنگت کیا ہو اس کی کیفیت کیا ہو اس کی صفات کیا ہو خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے چلے گئے حالانکہ اگر وہ کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو اللہ کے حکم کا منشا اور مقصد پورا ہو جاتا لیکن خود انہوں نے سوالات کے ذریعے سے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی اسی طریقے سے بعض اوقات وہ مخصوص قسم کے موجود کا سوال کیا کرتے تھے پہلی قومیں مخصوص قسم کے موجود مثلا قوم سمود نے حید صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اس چٹان سے ہمیں اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں تب ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے اور بنی اسرائیل نے تو بڑی ہی جسارت کی حت مس علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم نے جب تک کہ اللہ کو ہم خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور اللہ سامنے آ کر ہم سے بات نہ کرے اور اللہ خود نہ کہے کہ تم موسا پر ایمان لے آؤ تو اس وقت تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں اسی طریقے سے نصارہ نے سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی صورت کے اندر ہے اس صورت کا نام بھی سورہ معدہ ہے تو سوال کیا کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے اور دسترخوان پر مختلف قسم کی نعمتیں سجی ہوئی ہوں تب ہمارے دل کے دل کو اطمینان ملے گا ورنہ تو ہم مطمئن نہیں ہوں گے تو مختلف قسم کے معجزات کے مطالبے لا یعنی قسم کے سوالات تو اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تم ایسا نہیں کرنا یہ قومیں تو ایسی کرتی رہی لیکن تم ایسا نہیں کرنا اصل میں قرآن ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کی شکل میں جو اپنی فکر کے اعتبار سے اور اپنے تشخص کے اعتبار سے اقوام سابقہ سے بالکل الگ ہو حقیقت پسند امت کو تیار کرنا چاہتا ہے قرآن حقیقت پسند امت جو تصورات اور تخیلات اور فرضی باتوں میں نہ کھوئی رہے اور فرضی مسائل میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے حقائق کو دیکھے حقائق پر نظر رکھے فرضی باتوں میں نہیں ضنی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے تو اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں تم ایسا نہیں کرو اللہ نے یا ایدین عام منو کہہ کر خطاب کیا اور بار بار آپ کو بتا چکا ہوں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں پر اللہ یا ائنبین آ منو کہہ کر خطاب کریں تو اس بات کو اور زیادہ توجہ سے سننا چاہیے ویسے تو اللہ کی ہر بات ہی قابل توجہ معذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ باتوں کو توجہ سے سنا جائے اور کچھ باتوں کو غفلت سے مومن کی شان ہی نہیں کہ اللہ کے کلام کو غفلت کے ساتھ سنے سچا مومن وہ ہے اپنے اللہ کی ہر بات کو توجہ سے سنتے ہے قیمتی سمجھ کر सुनते ہے محبت کے ساتھ سنتا ہے عمل کی نیت کے ساتھ سنتا ہے عمل کی نیت کے ساتھ میرے بھائیوں میری بہنوں یہاں جو آپ بیٹھیں تو صرف لذت لینے کے لیے लिए نہیں کہ آج تقریر کیسی ہوگی اور آج کیا لطیفے سنائے جائیں گے اور آج کیا قسطیں کہانیاں بیان کی جائیں گی اور آج کیا اشعار سنائے جائیں گے اور آج کیا مقفع مسجع عبارت بولی جائے گی نہیں اگر یہ نیت لے کر بیٹھیں گے تو آپ نے اپنا وقت برباد کیا یہ تو اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام رسمی بیان نہیں رسمی تقریر نہیں کوئی سیاسی بیان نہیں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام الحمد کی علیف سے لے کر بنناس کی سین تک ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ ایک ایک آیت ایک ایک سورت اس ساری کائنات سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے تو بہت توجہ سے سنا جائے لیکن بہت زیادہ توجہ دی جائے بہت زیادہ توجہ دی جائے اس وقت جب اللہ فرما رہے ہوں یا ایمان والو اب جیسے یہاں فرمایا ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن کو اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے یعنی قسم کے سوالات نہ کرو تو آپ اندازہ لگائیے یہ جو میں بات کر رہا ہوں ٹی وی کے حوالے سے کہ وہاں پر اس قسم کے سوالات ہو رہے ہیں تو کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان فضول سوالات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہوں گے اللہ پر اعتراض کرنا اللہ کے نبی پر اعتراض کرنا قرآن پر اعتراض کرنا صحیح حدیث پر اعتراض کرنا یہ ایمان کو برباد کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ چونکہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی یہ استنجا ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ وضو ہماری, ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ روزہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا سب کھا رہے ہیں یہودی کھا رہے ہیں عیسائی کھا رہے ہیں ہندو کھا رہے ہیں سکھ کھا رہے ہیں مدوسی کھا رہے ہیں سب کھا رہے ہیں ہم بھوکے مار رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو جو کہے گا ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم مانتے ہی نہیں تو اپنے ایمان کو تو برباد کر دیا اس نے ضائع کر دیا تو سرمایہ کہ پہلی قومیں اس طریقے سے اپنے ایمان کو برباد کر چکی اے مسلمانوں تم اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا اور آگے آیت نمبر ایک سو تین میں فرمایا کفرون اللہ اللہ نے نہ کسی جانور کو بحیرہ قرار دیا ہے نہ صاحبہ قرار دیا ہے نہ وسیلہ قرار دیا ہے نہ حام قرار دیا ہے چار نام ذکر کیے بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام پر کہ اللہ نے یہ جانور متعین نہیں کیے ہیں یہ کیا تھے یہ جو نام لیے میں نے یہ کون سے جانور تھے جن کو وہ کہتے تھے بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام تصویروں میں لکھا ہے کہ بحیرہ باہر سے ہے اور باہر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا عرب یہ کرتے تھے کہ جو اونٹنی پانچ بچے جن لیتی اور آخری بچہ نر ہوتا تو اس کا کان پھاڑ دیتے تھے اور کان کا پھاڑ دینا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اسے دیوتاؤں کے نام پر آزاد کر دیا گیا ہے اب یہ گویا کہ بڑی مقدس اونٹنی ہو گئی ہے اس پر بار برداری اور اس پر سواری وہ جائز نہیں ہے صاحبہ صاحب سے ہے جس کا معنی ہے زمین پر چلنا جس جانور کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے اور وہ زمین پر چلتا پھرتا تو اسے بھی مکمل آزادی دے دیتے تھے اور اسے بھی استعمال کرنے کو حرام سمجھتے تھے یا جو جانور دس بچے جنم لیتا تو اسے بھی تقدس کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا وہ ہے کہ اسے زمین پر چلنے کی مکمل آزادی ہوتی تھی تو اسے کہتے تھے صاحبہ تیسرا وسیلہ وسیلہ وسل سے ہے اس کا معنی ہے ملانا اگر بکری نر بچہ دیتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے وقف ہے اگر مادہ بچہ دیتی تو کہتے ہمارے لیے اور اگر دونوں کو ملا دیتی نر بھی ہوتا مادہ بھی تو اسے بھی اپنے لیے تو اس کا نام رکھا ہوا تھا وسیلہ اور ہم کامانا ہے منع کرنا جو اونٹ دس اونٹوں کو جفتی کر دیتا اور جس سے دس بچے پیدا ہو جاتے تو اس کی پشت کو بھی سواری کے لیے ممنوع قرار دے دیتے تھے تو فرمایا کہ اللہ نے تو ان جانوروں کو ممنوع قرار نہیں دیا مقدس قرار نہیں دیا تم نے کہاں سے ان کو مقدس بنا لیا اپنی طرف سے تفسیروں میں لکھا ہے کہ عربوں میں سب سے پہلے بت پرستی کو رواج دینے والا اور جانوروں کو حرام قرار دینے والا یہ عمر بن لحائی خزائی تھا جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا دوزخ کے شولے ایک دوسرے پر لپٹ رہے تھے اور اس دوزخ کے درمیان عمر اپنی انتریوں کو گسیٹ کر پھر رہا تھا تو جس نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا اور مختلف جانوروں کو مختلف نام دے کر تقدس کا احترام کا اور حرمت کا درجہ دے دیا تو یاد رکھیے ہمیں اس سے سبق مل رہا ہے کہ دین کے اندر بدعت یہ حرام ہے اپنی طرف سے نئے نئے مسائل نکالنا اور کسی چیز کو تقدس کا درجہ دے دینا اور کسی چیز کو حرام ٹھہرا لینا یہ ممنوع ہے حیرت کی بات ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کسی بکرے کو تقدس کا درجہ اور کسی مرغے کو تقدس کا درجہ یہ فلاں پیر کے نام کا مرغہ ہے اور یہ فلاں بابے کا نام کا بکرا ہے لہٰذا یہ مقدس ہے اس کو قبر پر ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت تو دوسرا نہیں کھا سکتا اور چونکہ آج گیارہویں شریف ہے تو آج جانور جتنا بھی دودھ دیں گے ان جانوروں کے دودھ میں سے ایک کترا پینا بھی حرام ہے اس لیے کہ آج کا دودھ گیارہویں والے پیر کے لیے وقف ہے تو آج مسلمانوں نے بھی ایسے کام کرنے شروع کر دیے بچے بھوکے مار رہے ہیں ان کو دودھ نہیں دیتے ارے کیوں نہیں دیتے بھائی کہتے ہیں آج کا دودھ گیارہویں والے پیر کے لیے وقف ہے آج نہ کسی کی مہمان نوازی کی جا سکتی ہے نہ کسی بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے کہ یہ دودھ وقف ہو چکا پیرانے پیر کے نام پر وقف ہو چکا بتائیے کہاں ثابت ہے قرآن سے کہاں ثابت ہے حدیث سے کہاں ثابت ہے فقا سے کہ اس طرح دودھ کو حرام قرار دینا یہ کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے محض کھانے پینے کا شوق رکھنے والے لوگوں نے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر تم نے اس دودھ کو کسی اور کے لیے استعمال کیا تو تمہارے جانور بیمار پڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جانور دودھ دینا چھوڑ دیں جانور خشک ہو جائیں ہمارے خطیب صاحب کہا کرتے ہیں کہ جانور خشک نہیں ہو جائیں گے جن کو خالص دودھ کی کھیر نہیں ملے گی وہ خشک ہو جائیں گے لیکن ذہن میں بات بٹھا دی کہ آج کا دودھ کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں تو بھئی اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دینا یہ غلط بعض لوگ خوابوں کی بنا پر ایسا کرتے ہیں مجھے خواب آیا یہ جگہ بڑی مقدس ہے یہ درخت بڑا مقدس ہے اور یہاں پر کسی کا سایہ ہے تو یہ فرضی باتیں خوابوں کی باتیں تخیلات کی باتیں قرآن ایسی امت نہیں تیار کرنا چاہتا جو تخیلات کے پیچھے بھاگنے والی ہو جو فرضی باتوں کے پیچھے بھاگنے والی ہو جو اپنی زندگی کے فیصلے خوابوں کی بنیاد پر کرنے والی ہو قرآن تو حقائق پسند امت کو تیار کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے نہ کسی جانور کو بحیرہ قرار دیا نہ صاحبہ نہ وسیلہ نہ حام بلاکن کفرو یفتر اللہ لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار نہیں دیا اور وہ کہتے حرام اور پھر نسبت بھی کرتے ہیں کس کی طرف اللہ کی طرف یاد رکھیے کہ جھوٹ کی تو ہر شکل حرام ہے لیکن بدترین جھوٹ اللہ پر جھوٹ ہے اور بدترین جھوٹ اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے کہ اللہ نے ایک بات نہیں کہی اور ہم کہیں اللہ نے کہا ہے بعض لوگوں نے بزرگوں کی کوئی بات سنی ہوتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے یوں کہا حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا کسی بزرگ کا کلام ہوتا ہے مگر وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا قرآن میں ایسے آیا ہے تو بھئی یہ غلط ہے یا کسی بزرگ کی کوئی بات سنی ہوتی ہے اور کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کہا اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں تو بھائی یہ بدترین جھوٹ ہے اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن قذب اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دو زخم بنا لے میں نے ایک بات کہی نہیں اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے یوں کہا تو بھائی اس بات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی باتوں کو بزرگوں کے اقوال کو اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہ کریں یہ بدترین گناہ ہے بہ اکثر ہوں لایا اور فرمایا کہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے بہت اللہ رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور آؤ رسول کی طرف تو کیا جواب دیتے ہیں ہسبنا علی آبا انا ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا یہ ان مشرقین کا حال تھا اندھی تقلید کرتے تھے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید اور جو اندھی تقلید کرتا ہے وہ خود بھی اندھا ہو جاتا ہے بہرا ہو جاتا ہے ان سے کہا جاتا قرآن کی بات سنو اور اللہ کے رسول کی بات سنو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ہدایت کے لیے ہماری نجات کے لیے تو بس وہی کافی ہے جس طریقے پر جس مذہب پر جن روایات پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بس وہی کافی ہے تو اندھی تقلید کرتے تھے وہ اور اس اندھی تکلیم نے ان کو اندا کر دیا اللہ فرماتے ابلابا شی ام اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے تو کیا پھر بھی ان کی اتباع کریں گے اگر ان کے باپ دادا علم سے محروم تھے پرلے درجے کے جاہل تھے اور ہدایت سے محروم تھے گمراہ تھے تو کیا پھر بھی ان کی اتباع کریں گے اب ان کے باپ دادا کا حال تو یہ تھا جن کے طریقے پر وہ جمے ہوئے تھے کہ نہ ان کے پاس علم تھا نہ ہدایت تھی توحید کو چھوڑ کر وہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے شرابیں پیتے تھے جوا کھیلتے تھے یتیموں کا مال اڑا جاتے تھے ڈاکے ڈالتے تھے چوریاں کرتے تھے فواہش بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرتے تھے کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ جن باپ دادا کی تکلید کی تم باتیں کرتے ہو ان کا حال تو یہ تھا علم سے بھی محروم ہدایت سے بھی محروم اچھے اخلاق سے بھی محروم تو کیا ان کی تقریب کرو گے یہ جو ایت کریمہ ہے اس میں مشرقین جو تقلید کرتے تھے اس کی تردید کی گئی توجہ سے سنیے گا ان سے کہا جاتا قرآن کی طرف آؤ حدیث کی طرف آؤ وہ کہتے نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے اور انہی کے راستے پر چلتے رہیں گے ہم تقلید کرتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں امام ابونی فرحم اللہ کی تقلید کرتے ہیں بعض لوگ امام شافی کی تقلید کرتے ہیں بعض امام مالک کی بعض امام احمد بن بلحمد رحم اللہ کی بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ تقلید کے قائل نہیں اگرچہ عالم اسلام کی اکثریت تقلید کرنے والی ہے یہ یاد رکھیں عالم اسلام کی اکثریت مقلد ہے کسی نہ کسی امام کی مقلد ہے بہت سے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ جو رفائی کرتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں یا جو آمین زور سے کہتے ہیں وہ غیر مقلد ہیں سنانچہ بعض لوگ ہرمین شریفین کے رہنے والوں کو بھی غیر مقلد سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ رفائی دین کرتے ہیں تو غیر مقلد آمین زور سے کہتے ہیں تو غیر مقلد حالانکہ سعودی بھی مقلد ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے افریقہ میں زیادہ تر لوگ مقلد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ میں زیادہ تر مقلد ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے اور عالم اسلام کا اکثر حصہ مقلد ہے امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کا تو عالم اسلام کی اکثریت تقلید کرتی ہے مقلد ہیں جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں ان میں سے بعض انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تقلید کی تردید میں تقلید کی تردید میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ امام ابو نیفا امام مالک امام شافی امام احمد رحم اللہ کی تقلید کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں جو ابو جہل کی تقلید کا درجہ جو ابو لہب کی تقلید کا درجہ اور اس تقلید کو بھی شرک کہتے ہیں کہتے ہیں مشرقین مکہ بھی تقلید کرتے تھے یہ بھی تقلید کرتے ہیں مشرقین مکہ بھی کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے اور یہ ہم کی ہم بلی یہ بھی کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے تو بھائیو یہ زیادتی ہے یہ غلط ہے اس تقلید کو شرک قرار دینا انتہا درجے کی زیادتی ہے یہ غلوب ہے غلوب بعض لوگ دین میں غلوب کرتے ہیں اور اللہ پاک نے دین میں غلوب کرنے سے حد سے بڑھنے سے منع کیا ہے یاد رکھیے ہماری تقلید اور مشرقین مکہ کی تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ جن کی تقلید کرتے تھے وہ گمراہ تھے وہ چور تھے وہ ڈاکو تھے وہ بت پرست تھے وہ شراب نوش تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ فواہش کا ارتکاب کرنے والے تھے اور ہم جن کی تقلید کرتے ہیں وہ موحد ہیں متقی ہیں پارسا ہیں صاحب علم ہیں ان کا زمانہ ہمارے زمانے سے زیادہ مبارک زمانہ تھا اس لیے کہ ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہمارا زمانہ حضور کے زمانے سے بہت دور ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اور خود اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو یہاں اس تقلید کا ثبوت ملتا ہے اللہ فرماتے ہیں اوکان آبا اہم لایا کلون شی لایا شی ام بلاس دور کیا اگر ان کے باپ دادا علم بھی نہیں رکھتے تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے تو پھر بھی ان کی تقلید کریں گے تو معلوم ہوا کہ اگر باپ دادا صاحب علم ہوں اور باپ دادا ہدایت پر ہوں تو ان کی تقلید کی جا سکتی ہے ہر تقلید کو یہ آیت حرام قرار نہیں دے رہی بلکہ اس تقلید کو حرام قرار دے رہی ہے جس تقلید میں مشرقی مکہ مت کا دوسری بات یہ جان لیں کہ تقلید کا مطلب اتبا نہیں ہے یہ بھی جان لیں یہ بہت سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ شاید تقلید کا مطلب اطاعت ہے اطتباع ہے اللہ نے تو حکم دیا اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی تو تقلید کے مخالف کہتے ہیں جو عوامی خطیب ہوتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور یہ حنفی کہتے ہیں نہیں اللہ کی نہیں اللہ کے رسول کی نہیں امام ابو ریفا کی اطاعت کرو امام شافی کی اطاعت کرو یہ کہتے ہیں تو ان آیتوں کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں اور عام لوگ جو حقیقت کو نہیں سمجھتے متاثر ہو جاتے ہیں واقعی بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہو رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کرو اور یہ کیا کہتے ہیں ابو نیفا کی اطاعت کرو تو یاد رکھیے تقلید کا مطلب اتباع اور اطاعت نہیں ہے الحمدللہ ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی لیکن اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے امام ابو نیفا نے بتایا ہے جس طریقے نے امام مالک نے بتایا ہے جس طریقے سے امام شافی نے بتایا ہے کوئی ایک مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا امام ابو نیفہ کی کوئی ایک روایت نہیں بتائی جا سکتی کہ امام ابو نیفا نے یہ کہا ہو کہ اے لوگ تم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دو اور میری اتات کیا کرو مآز اللہ اگر ایک بھی کال ہمیں امام ابنیفہ کا ایسا مل جائے تو ہم ٹھکرا دیں گے اس کو لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں کہا انہوں نے تو کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اتاد کرو اللہ کے رسول کی اب انہوں نے کہا تم رفا الدین کے بغیر نماز پڑھ لو ان کے خیال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ تم یوں نماز پڑھ لو لیکن اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہے اور اس کا اطمینان ہے رفا پر رفا جدین کر لے لیکن بھائیوں ان مسائل کی بنا پر کسی کو کافر کہہ دینا کسی کو مشرق قرار دے دینا کسی کو ابو جہل بنا دینا کسی کو ابو لاپ بنا دینا اور وہ آیتیں جو اللہ نے مشرقین کے لیے اتاری ان آیتوں کو نماز پڑھنے والوں پر توحید پرستوں پر فٹ کر دینا یہ کہاں کی دینداری ہے اور کہاں کی قرآن فہمی ہے اور کہاں کی تبلیغ ہے اور کہاں کی دعوت ہے یہ تو امت کو لڑانے والی بات ہے انتشار والی بات ہے آپ حضرات بھی اتنے عرصے سے درس میں آتے ہیں آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے کبھی ان مسائل کو چھیڑا نہیں ہے اور ان مسائل میں تعمق میں نہیں گئے گہرائی میں نہیں گئے کہ گرفین کے مسئلے کو لے کر بیٹھ گئے ہوں اور آمین کے مسئلے کو لے کر بیٹھ گئے ہوں اس امت کا تو ایمان خطرے میں ہے ایمان خطرے میں میں سچ کہتا ہوں اگر قرآن کی نظر سے دیکھیں اور حدیث کی نظر سے دیکھیں ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے اور کون سی صفات ہیں جن کی طرح سے ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ مومن ہے تو اگر ان ساری صفات کو سامنے رکھیں تو آج تو ایمان والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ بہت کم جن کے طرح ایمانی صفات ہی نہیں ہیں ایمان سے محروم ہو رہے ہیں اور ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے ساری امت رفع جدائن کرنے لگ جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے سارے سچے بن جائیں گے سارے امانتدار بن جائیں گے اور سارے ایمان والے بن جائیں گے اگر آمین زور سے کہنے لگے تو بھائیوں ان مسائل کو اتنی ہوا نہ دو اور اتنا زور نہ دو اور اپنے مخالفین کو معاذ اللہ ابو جہل اور ابو لہب نہ بنا دو مشرک اور کافر نہ بنا دو یہ امت تو پہلی خستہ حال ہے جو بچی ہے اس کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں عجیب اس وقت تو منظر ہے عجیب منظر ہے کافر بھی مسلمان کو مار رہا ہے اور مسلمان بھی مسلمان کو مار رہے یہ جو کل اسلام آباد میں ہوا یہ کیا ہوا مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اور پتہ نہیں کون مار رہا پتہ بھی نہیں چل رہا قاتل کون ہے لیکن صاف کہہ دینا چاہتا ہوں اپنا موقف واضح کرنے کے لیے یہ غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہم اس کو جہاد نہیں کہتے یہ کوئی جہاد نہیں یہ فساد ہے فساد اللہ کے بندوں کو اور کلمہ گو مسلمانوں کو نہق قتل کرنا فساد ہے یہ کوئی جہاز نہیں اس طریقے سے اسلام اور دین بدنام ہوتے ہیں دین کی کوئی خدمت نہیں ہوتی غلط ہے یہ غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ لوگ جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو ارب یہ کر رہا تھا کہ اس تقلید کو جو ہم کرتے ہیں وہ تقلید کہنا جو ابو جہل اور ابو لہب کرتے تھے انتہا درجے کی زیادتی ہے اور پھر بھائی بات یہ ہے کہ کون ہے جو تقلید سے بچا ہوا ہے اب ہم کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں امام ابولی فرحمۃ اللہ علیہ کی اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ امام ابولی فرحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر ہمیں اعتماد ہے ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے شریعت پر عمل کرتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور میرا جو بھائی کہتے ہیں میں تو تقلید نہیں کرتا میں تو تقلید نہیں کرتا تو مجھے بتائیے کون ہے جس نے سارا قرآن سمجھ رکھا ہے کون ہے جس نے سارا ذخیرہ احادیث کھنگال رکھا ہے کون ہے جس نے سارے صحابہ کے اقوال ازبر کر رکھے ہیں وہ جو کہتے ہیں میں تقلید نہیں کرتا ابو نیفا کی وہ تقلید کرتا ہے اپنے محلے کے مولوی صاحب کی اپنی مسجد کے مولوی صاحب کی تقلید کرتا ہے ان سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے رفا ایران کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے حدیث سے یہ ثابت ہے وہ ان پر اعتماد کرتا ہے میں امام ابو نیفا پر اعتماد کرتا ہوں میں اعتماد کرتا ہوں صحابہ کو دیکھنے والی شخصیت پر دوسری صدی میں گزری ہوئی شخصیت پر وہ اعتماد کرتا ہے پندرہویں صدی کی شخصیت پر یہ بھی تقلید کر رہا ہے میں بھی تقلید کر رہا ہوں بتائیے کس کی تکلیف زیادہ بہتر ہے تو تقلید کے آڑ میں تقلید کے پردے میں پوری امت پر تبرا کرنا یہ غلط ہے اگر آپ جائزہ لیں سارے عالم اسلام کا تو نبے فیصد نبے فیصد مسلمان وہ ہیں جو کسی نہ کسی کے مقلد ہیں شاید پانچ فیصد بہت زیادہ وہ سات کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید دس فیصد ایسے ہوں جو غیر مقلد ہیں اب کیا دس فیصد کی یہ سمیت کہ ہم ہی مسلمان ہیں باقی سارے کے سارے مشرک سارے کافر یہ غلط ہے بھائی سوچ ایسے فتوی نہ لگائیے جس وجہ سے امت کے اندر انتشار پیدا ہو تو اللہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر تمہارے باپ دادا کو کوئی علم بھی نہیں تھا اور ہدایت پر بھی نہیں تھے تو پھر بھی ان کی اتباع کرتے جاؤ گے